سورت ایک سو ستائیس من البيت آ إِنَّكَ كُنْتَ السَّمِيعَ الْعَلِيمَ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ تَتَّوَّابُ <الرحیم> حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو انہوں نے قبولیت دعا کے اس اہم موقع پر جو دعا مانگی اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کا سوال بھی فرمایا ترجمہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول کر بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دے اور ہم کو معاف فرما بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے ملاحظہ اس مبارک دعا کے دو حصے عمومی ہیں قبولیت کی دعا اور معافی اور توبہ کی دعا ان دونوں حصوں کو ملا کر یہ قرانی دعا یوں بنتی ہے ربا تقب المن کَ تصمی العلیم وتب عليں ان نق ان توب الرحيم قرآن مجید کی بیان فرمودہ توبہ کی دعا اور ساتھ یہ اشارہ کہ قبولیت کے مقامات اور قبولیت کے اوقات میں توبہ کی دعا مانگنی چاہیے